سلام پر محرام سلام بر کربلا سلام بر عشور سی سائی سائی سائی سائی سین السلام حسین ولیب نل حسین اولادل حسین حسین السلام علی الشیب الخزیر السلام علی الخد الدریب السلام على البدن الصلیب السلام علی تغری المقروب القزیب السلام علی الراسل مرفوظ اللہ اللہ من راسل سیب قیاد کے اے کی قیادت کے شہنشاہ زلف تیری ہے سے چہرہ آنکھوں سے آیا نور محمد کا اجالا لک تیرے مصروف کلاف بے نظہر سیدے میں جھکا سب تو عبادت کا شرف تھا نئے پہ اٹھا سک تو یہ کشت محمد تو اسی سر کا مسلح اور چادر تطہیر ہے اس سر کا امام منقیتوں کا خطبہ ہے اسی سر کا خلاصہ سر کے سبب سر بلا اب ہے مو یہ سر نہ جھکا تلوار کے آگے سر ظلم ہے تیرے انکار کے رو حسین جبیل حسین اب رو حسین چشم حسین رخسار حسین زخن حسین نب حسین دندان حسین رخسار حسین ریش حسین گلوئی حسین زلف حسین خوشبو حسین زخن حسین فکر حسین گسار حسین ہاں ان آنکھوں کو ہے احمد مختار نے چوما زہر علی نے لب و رخصار کو چوما کو حسن نے ہے بڑے پیار سے چوما بہنوں نے گلا اس کا کئی بار ہے چوما سرداری عباس اسی سر سے جڑی ہے اور ذہنب و کلسوم کو یہ مسل علی ہے اللہ اللہ تھا سر میں محمد کا خزانہ مثلاً تھا اسی سر کا تو اسلام بہت چاہا تھا اس سر کو جھکانا یہ سر نہ گھرانہ اس سر کا سفر سن کے جہاں روتا ہے اب تک غیبت میں جو ہے مرسی ہوتا ہے اب تک چلا سنا یہ آیا جلتا ہوا گھر شام میں غریبوں کا اللہ، اللہ، اللہ، اللہ، اللہ، اس سر کے مسائل کا یہ پردت ہے قصہ، خونی نے اسے گھر میں جو تندور میں رکھا راتا ہی تھوپر سو جائیں خولی نے یہ دیکھا تندور سے ایک نور کا دریا ہے ابلتا ایک بی, بی سیا پوش نے اس سر کو اٹھایا نے یہ سر دیکھا تھا جب نو کے سنا پر ہولی سے کہا کون ہے یہ کس کا ہے یہ سر بولا وہ بدت کے یہ ہے پن حیدر راہ نے وہ سر لے لیا کو دیا سر سر آواز یہ سر کبھی صندوق میں تندور میں رکھتا اس سر کو درختوں پہ نے سجایا لینوں پہ اسے شہر کی گلیوں میں پھرایا ہم راہ ہمراہروں کے یہ سر شام جبایا سجاد کو زینب کو رلاتے تھے ستمبر سرمای شکینہ کو دکھاتے تھے ستمگر اللہ اللہ اللہ میں طرف طرف اور سامنے لل رہا تھا یہ سر شام کے زندان میں آیا سر جی سے بے ہوش سکینہ کو جگایا کا میں کا سما تھا فلم ر فلم ورفو